اس عورت نے اس کو دیکھا اس کو دیکھا کہنے لگی اللہ کے رسول رات بڑی اندھیری تھی مجھے نہیں معلوم کہ ان دونوں میں کون نسل مجھے اب جو کہہ رہا ہے میں ہوں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ واقعی تم اصل مجرم ہو اس نے کہا اور اپنے کہہ دیا مجھے نہیں معلوم کن دونوں میں کون ہے رات پڑھ دے رہی تھی اب اللہ کے رسول نے اصل مجرم کو حکم دیا اصل محمد پہاڑی کی جانے والی توبہ کو قبول کر لیا ہے اور اللہ نے اور چاہیے بے قصور کی جان بھی بچا لی ہے اگر یہ وقت پہ نہ آتا تو بے قصور مارا جاتا اگر وقت پہ نہ آتا تو ایک بے तो مارا جاتا اگر اس کے گنا کی سزا ملنی چاہیے تو اس کا ایک نیکی جو اس نے بے گناہ کی جان بچائی ہے اس کا چاہیے جاؤ اللہ نے معاف کیا اس عورت سے کہو تو بھی کر دے بہرحال مجھے آپ یہ بتائیں اس حدیث کو سامنے رکھیے اور کتنے مسئلے معلوم ہوتے ہیں پہلا مسئلہ معلوم ہی ہوتا ہے کہ عورتیں پانچوں وقت کی نماز میں خاص طور سے فجر کی نماز میں بھی مسجد میں जाया کرتی تھی دوسرا مسئلہ فجر کی نماز میں بھی جا رہی ہیں عورتیں دوسرا مسئلہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ فجر کی نماز اتنے اندھیرے میں پڑھی جاتی تھی آہا کہ زنا کرنے والا مرد عورت سے زنا کر رہا ہے اور عورت کو یہ بھی نہیں معلوم تو جس میں ایک جان جب زنا ہوتا تو کتنے قریب سے ہوتا ہے لیکن اندھیرے کی وجہ سے پہچان کی نماز پڑھنے فجر کی. فجر کی مسئلہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی کو علم غیب نہیں تھا اگر علم غیب نبی کو ہوتا اگر علم غیب نبی کو ہوتا تو اللہ کے نبی کہہ دیتے آدمی کو کی سزا کیوں سناؤں پتھروں سے کیوں ماروں اور چوتھا مسئلہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں تو ایک عورت کی عزت تک لٹ گئی زنا تک ہو گیا آج تم کہتے ہو کہ فتنے کا زمانہ ہے ماڈرن خطرہ عورتوں کی عزتیں آج محفوظ نہیں ہے اس لیے عورتوں کو مسجد میں نہ لے جاؤ ارے اس سے بڑا فتنہ اور کیا ہوگا کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک عورت کی عزت تک چھلی چھلی ہو گئی عزت تک لٹ گئی آپ کہہ سکتے تھے کہ اب عورتوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں لہذا آج کے بعد عورتیں فجر کی نماز پڑھتے نہ ہیں لیکن اس کے بعد مسجدوں میں نماز پڑھنے کو لیکن برقع میں برکے میں کوئی چڑے گیشن گی. اچھا اللہ کے گھر میں جائے تو ہرام شیتانوں کے بازاروں میں اور منچ پر آئے تو ہرام الٹی سمجھ خدا کسی کو نہ دے, دے آدمی کو پر عقل پر موت پر یادہ نہ دے اڑ رہے تیری کون سی گلسی دی اہل کا خطبہ ہے عورت نہ الیکشن لڑ سکتی ہے نہ چناؤ لڑ سکتی ہے نہ عورت امیر بن سکتی ہے نہ عورت حاکم بن سکتی ہے عورت کو یہ اتارٹی ہی نہیں ہے کہ وہ چناؤ لڑے ہاں عورت مسجد میں جا سکتی امام نہیں بن سکتی ہے وہ ایک مرد امام کے پیچھے نماز ادا کر سکتی ہے جس کو قرآن کے پیچھے ہاتھ پڑے کا مطلب تم نے دیکھا ہے تبھی تو کہہ رہے ہو غلط ہے اور دیکھا نہیں ہے تو غلط کا فتبہ کیسے دے رہے ہو اچھا یہ بتاؤ وہ ڈریس چینج مردوں کے سامنے جائز ہو جائے گا. والی عورت ہی نظر آئی اور اس کا نام لے کے فتوا دیا تمہیں فلمی دنیا میں کام کرنے والی یہ مسلم نظر نہیں آئی تمہیں شبانا آزمی نظر نہیں آئی تمہیں رحمان نظر نہیں آئی تمہیں پروین بوبی اور, اور بلاؤز نظر نہیں آئی ہاں زکات نہ دی ہوگی اس لیے اس کا نام لے رہے ہو کیوں ایک لڑکی کا نام لیتے ہو نام لے کر خطبہ دینے کا تمہیں حق کس نے دیا ہے زکات نہیں مل رہی تو ہم سے کہتے ہم ٹھیک مانگتے پورے ہندوستان میں لوگوں ایک لڑکی پر تم نظر جماتے ہو یہ کرکٹ کے میدان میں انڈیا کے پلیئر اور پاکستانی کے مسلمان, یہ ہجڑے پلیئر یہ رمضان کے مہینے میں کھیل رہے نام ہے, صاحب؟ پتھان. نام ہے کون صاحب الحق حق کو شامل کرنے والا انسمام شامل کرنے والا حق کو شامل کرنے والا نام کیا صاحب؟ شایب اختر. راول اور کام کیا کر رہے ہیں سب مدرسے والوں को بدنام कर रहे हो इस्लाम को بدنام कर रहे ہو अरे وہ तुम یہ बात करते हो وہ تو اتنا پہن کے کھیل رہی ہے تم یہ بات کر رہے ہوتا کہتے ہیں کہ چہرہ کھلا ہے اور और پہنے ہوئی ہے ہماری نظر میں تو یہ بھی غلط ہے لیکن ہم کسی کا نام نہیں لیں گے ہم ایک عام بات کہتے ہیں ساریاں مرزا سے زکاط کی بات تھی تو پیشکش کرتے بیچاری سے بہت زکات دینے والے وہ نہیں تھے तो और اللہ تعالیٰ سے میرے پارے ساتھی پونے دس بج بھی گئے ہیں اور بہت چونکہ کل پانچ منٹ زیادہ ہو گیا تھا میں نہیں چاہتا ہوں کہ یہ ٹائم آپ کا زیادہ لیا جائے باتیں اور بھی تھیں لیکن نہیں میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ شریعت اور چیز ہے میرے بھائیوں اور اماموں کی باتیں اور چیزیں ہیں اماموں کی جس امام سے ملے گی ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں اور جو باتیں ان کی نہیں ملیں گی ہم کہیں گے اللہ ان کے درجات بلند فرمائے ان کی غلطیوں کو معاف فرمائے چاروں اماموں سے ہم کو محبت انسیت ہے آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کب آلاہ ہماری زبان سے جوانی کے جذبات میں اگر کچھ باتیں جوانی کے جذبات میں اگر کچھ باتیں تلخ نکل گئی ہیں تو اے اللہ اس کو معاف فرما دے اور ہمارے بھائیوں کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کہنے والا کون اور کیسا یہ دیکھنا چاہیے جو باتیں کہی گئی ہیں وہ قرآن و حدیث کے مطابق کیسی ہیں اے اللہ ہمارے بھائیوں کو سنت اور حدیث سمجھنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ تو اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ایک موقع پر پیشاب کیا تھا لیکن یہ حدیث ہے لیکن وہ ایک مجبوری تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ریڑھ کی ہڈی میں درد تھا اور جس جگہ آپ نے پیشاب کیا وہ گندگی بہت زیادہ تھی وہاں بیٹھتے تو آپ کا دامن اور آپ کی لنگی وغیرہ خراب ہونے کا ڈر تھا وہاں پر آپ بیٹھنا مناسب نہیں تھا کیونکہ ریڑھ کی ہڈی میں درد تھا آج پہل حدیث کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ اگر کسی کے ساتھ یہ پریشانی ہو ریڑھ کی ہڈی میں درد ہو بیٹھنے سے مجبور ہو اور پریشانی اگر اس کو ہو تو وہ کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتا ہے ہم اس حدیث پر بھی عمل کریں گے لیکن مجبوری میں نبی نے کیا مجبوری میں ہم بھی کریں گے حالت صحت و تندرستی میں نبی نے نہیں کیا تو حالت صحت و تندرستی میں ہم بھی نہیں کریں گے اللہ کے نبی نے وضو بنایا اور اپنی بیوی کا بوسہ لیا صحیح ہے جائز ہے اے اللہ لیکن آج لوگ کہتے ہیں کہ ہر اہل حدیث کو وضو بنا کر اپنی بیوی کو چومنا چاہیے کون سی عقل اللہ تورے ان کو دی ہے ان کو اگلے سلیمتا فرما دیا ہے اللہ کے رسول نے وضو بنا کر اپنی بیوی کو بوسا لیا اس سے کا مسئلہ نکلتا ہے لیکن کانا کا لفظ نہیں ہے یعنی آپ ہمیشہ ایسا نہیں کرتے تھے کبھی کبھی آپ نے ایسا کیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی آدمی وضو بنا کر اپنی بیوی کا بوسا لے لے اور چوم لے تو وضو نہیں ٹوٹتا ہے ہم بھی اس بات کے قائل ہیں اور ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ وضو بنا کر اگر کوئی اپنی بیوی کو چوم لے اور بوسا لے لے تو وضو نہیں ٹوٹتا الحمد اس حدیث پر ہمارا عمل ہے ہم اس کو مانتے ہیں کائنات کے پردے پر کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جو صحیح ہو اور اہل حدیث اس پر عمل نہ کرتا ہو اللہ ہمارے بھائیوں کو بھی تحقیق کرنے کی توفیق خداف رما اے اللہ ان کو بھی شریعت سمجھنے کی توفیق خداف رما